شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا آجلی سورت دلوق دلوق دلوق دلوق ربط پہلی صورت میں ازواج جو اولاد کی عداوت کا بھی تھا اور عداوت کا بھی مفضیلا طلاق ہوتی ہے میاں بیوی بی کا جھگڑا ہو طلاق دے دیتے ہیں نہیں اس لئے اطلاع کا ذکر خلاصہ امور انتظامیہ متعلق بر تدبیر منزل تخویر دنیاوی بشارت توہیر پر دلیل اقلی یا ایوہ النبی و ذات اللہ کتن منسا لکھلو آشے پہ امور انتظامیہ متعلق تدبیر منزل تدبیر منزل یہی ہے اپنے گھر کو سدھار کی ٹاک رکھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل امت کا اپنی امت کو کہہ دو کہ کل امت کا عبارت ضرور مقدر کرو آپ اپنی امت کو کہہ دیں یہ احکام سنا دیں اذا تلک تم انسا جب طلاق دو تم عورتوں کو ہنر حکم نمبر ایک ان کو واسطے ان کے عزت طلاق دو دی جائے کی خاطر تو عدت سے پہلے ہوگی یا عزت کے اندر ہوگی عدت کی تو خاطر ہے نا طلاق تو لہذا طلاق توہر میں دو یا حیض میں دو بھائی عدت تو حیض سے شروع ہوگی نا تو طلاق کس میں دو توہر کے اندر طلاق دو عدت کی خاطر کہ پوری عدت آئے حیض کے اندر طلاق دی تو عدت کہہ دے طلاق دو تم واسطے عدت تم کے یعنی توہر میں طلاق دو ادا سے پہلے کہ حکم نمبر ایک لکھ لو وہ حص حکم نمبر دو اور شمار کرتے رہو عدت کو آگے پیچھے کام نہ ہو جائے حکم بر دو ڈرتے رہو اللہ سے جو رب ہے تمہارا لا تفریجو ہنہ حکم نمبر کتنی جی تی. جس عورت کو آپ طلاق دیں گے نا اس کو اپنے گھر میں رہائش بھی دو اس کو رہائش دینا بھی واجب اور نفقہ دینا بھی کا ہے واجب ہے عدت کے ایام میں کتنی چاہے عدت تین مہینے ہو چاہے عدت تین حیض ہو جس طرح ہوگی حیض آتا ہے تین حیض نہ تین مہینے نفقہ بھی واجب ہے دینا اور کیا سکنا بھی کیا ہے واجب ہے اسی گھر کے اندر رہے نہ نکالو تم ان کو حکم بر تین ہے ان کے گھروں سے ولا یخرجنا خود بھی نہ نکلے عدت وہاں گزارنی پڑتی ہے ہاں اللہ یاطینہ حکم نمبر چار مگر یہ کہ آ جائیں ساتھ بے ہئی واضح کے مثال تو وہ دیکھتی ہے کہ مجھے تو خامد نے طلاق دے دی اب وہ زنا اڈا بنا لے اس گھر کو تو پھر بھگا دو یا نہیں بدکاری شروع کر دے یا چوری شروع کر دے یا زبان درازی شروع کر دے روزانہ گالیاں دینا شروع کر دے ہیں خامد کو تنگ کر دے پھر نکال دو پھر تل کا حدود اللہ اور یہ ہیں خداوندی بندی اس میں تاکید ہے انتصال کی تاکید انتصال احکام یہ برداری کرو یہ ہیں خداوندی بندی اور جو شخص تجاوز کرے گا نے ضابطوں گے فقت ظالم نفسا اس نے ظلم کیا اپنے لاس سے تدری لا اللہ یہ ترغیب ہے طلاق رجی کی لکھ لو ترغیب طلاق رجی کی. میرے پاس دو آدمی آئے کہنے لگے طلاق لکھو مولو صاحب میں نے ان کو سمجھا کہ طلاق رجی لکھ دی ایک طلاق پھر ایک مہینے کے بعد ہے کہنے لگے اب ہماری سلو ہوتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اس لیے تو میں نے طلاق رجی لکھی تھی جب طلاق دے ہے تو ایک کے ساتھ طلاقہ کی ہوتی ہے تاکہ سلو بھی ہو سکے اس لیے میں نے کہا یہ گنجائش میں نے رکھی تھی مجھے گمان تھا کہ تم آپ مثالیں ڈبلو ڈبلو لیکن آج تک ہمارے پاس طلاق نامے آتے ہیں نا سب میں تین طرح کے تین طرح کے تین کوئی بے وقوف ہو کہ علما سے طلاق لکھوایا کر عالم طلاق رجی لکھتا ہے زیادہ نہیں لکھتا یہ محرے بیٹھے ہیں عدالتوں میں محرے بیٹھے ہیں ان سے طلاق ہے وہ تین سے کم نہیں لکھتے اب بے وقوف آدمی ہے طلاق دے دیا تو عالم سے لکھواؤ سمجھے جی کہ دیکھو نا ترغیب ہے طلاق رجی کی نہیں جانتا تو امید ہے اللہ تعالی پیدا کر دے بعد اس طلاق کے کوئی معاملہ اور کون سا معاملہ رجت کا پیدا بلغنا جلغنا یہ حکم نمبر کتنے ہیں جی پانچ اچھا جی طلاق رجی میں گئی اس کو اب تین حیض عدت کے اندر بیٹھ گئی اب وہ عدت ختم ہونے کو ہے ابھی عدت ختم نہیں ہوئی تو آپ زبان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں ایسا مچھتا اور اگر رجوع کا خیال نہ ہو تو چپ کر ہو چلی جائے گا لیکن عدت کے ختم ہونے کے بعد جدید نکاح کرنا پڑتا ہے سمجھے بیٹھا لیکن ایک بات ہے عورتوں کا کچھ مزاج ایسا ہے کہ آپ کو اس کو زبانی کا ہے نا کہ میں کیا رجوع کرتا ہوں تو آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے گی کہ تو نے مجھے زریل کیا خراب کیا ایسا آپ زبردستی رجوع کر لیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی عورت کیا جاتا ہے سمجھے یہ ہاں لوہڑی مردی دیے پان بس جب پہنچنے لگے اپنے میاد کو بس روک رکھو ان کو موافق دستور کے یا جدا کر دو ان کو موافق دستور کے واشدوائے حکم بھر کتنی حاجی چے ہے چھ نہیں ہے اور گواہ کرو اگر رجوع کرنا ہے تو گواہ کر لو اچھا ہے کل کو کرنا جائے کہ رجوع نے نہیں کیا تھا کوئی عدت میں رجوع کرنا ہے نا کل کو پھر جائے تو پھر تو جدید نہیں کہا گواہ کرو اور گواہ کرو دو صاحب انصاف کے اپنے میں سے باقی مشہادہ اب گواہوں کو حکم ہے کہ تم بھی قائم کرو گواہی کو صحیح کو اللہ کے لیے یہ احکام ہیں تاکید امتسال احکام یہ احکام ہیں نصیحت کیے جاتے ساتھ ان کے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ دین آخرت کے انداز اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کرے گا واسطے اس کے مخرج مخرج کا منع تکلیفوں سے نکلنے کی جگہ نجات تکلیفوں سے نجات سمجھنے میں کرے گا واسطے سے اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے نجات اور رسک دے گا اس کو ایسی جگہ سے کہ گمان بھی نہیں کرے گا وہ میتوکل اللہ ترغیب توقع اور جو شخص توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر پس وہ اس کو کافی ہے ان اللہ بال و اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے ان اللہ بال و اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے قد جال اللہ ہاں جلدی نہ کیا کرو تاکہ مقرر کیا ہے اللہ نے واسطے ہر چیز کے اندازہ اپنے علم میں بے شک کیا مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے واسطے ہر چیز کے اندازہ اپنے علم میں ان کے علم میں جتنی اندازہ ہوتا ہے اس اندازے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر دیتے ہیں آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مناظرے مقابلے ہوتے رہے خدا کے نبی تھے تو جلدی غرق ہوا فرون بہت مدت کے بعد ہوا اللہ نے جب کیا اس کو تباہ کر دیا افغانستان کا جب سکوت ہوا نا طالبان کا تو میں کافی عرصہ ایسے روتا رہا وہ نازمی بنائی تھی آپ کو سناتا رہتا ہوں جی تو کافی میں ایسے پریشان روتا رہتا ایک رات میں نے خواب دیکھا تو خواب کے اندر ایک بزرگ نے یہی آیت میرے سامنے پڑی ان اللہ بالر کا جال اللہ شہد کا جہ اور یہ آیت مجھے یاد بھی ہوگی خواب کے اندر یاد ہوگی صبح کو میں اٹھا تو میری ایک بیٹی حافظہ ہے اس سے پوچھا بیٹی یہ آیت کہاں ہے اس نے دکھا دی اس کو اطلاع کھول کے تو آپ دیکھو خوشخبری آیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہے گا باقی اللہ کے علم میں اندازہ ہے کہ جب بھی چاہے گا پورا کرے گا ہمیں جلدی نہ کرنی چاہیے تو بالکل تسلی ہوگی مجھے خواب میں آیا تو یاد کر لی دیکھ رہے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے تاکہ ایک مقرر کیا اللہ نے ہر چیز کے لیے انداز اپنے علم میں ولسلم المہی یہ حکم نمبر کتنے ہیں جی ہاں جن عورتوں کو حیض آتا ہے نا ان کے لیے عدت کتنی ہے جی تین حیض اور جن عورتوں کا حیض نہیں آتا وہ دو قسم کی عورتیں ہیں ایک تو بالکل پوری بر اسلام حیض سے نامید ہو گئی اور ایک وہ ہیں جو بالغ نہیں ہوئی تو ان کے حکم میں کیا ہے تین حیض ہیں تین مہینے ایسا تھا نہیں تین مہینے غل اور وہ عورتیں کہ نا امید ہو گئی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں سے اگر شک کرو تم تو عدت ان کی تین مہینے ہے اگر شک کرو کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس وقت شک ہو گیا تھا یہ مسئلہ جو سامنے آیا نا تو شک ہو گیا تھا کہ ان کو حیض تو آتا نہیں پھر عدت کیا ہو تو فرمایا شک کرتے ہو تو تین ہے مہینے آگے ہوں میں نا کہ قید کی ہے ہی نہیں ولہ علم یاز وہ کیا تھی جی وہ بوڑھی جناؤ میر اب دوسرا قسم ہے ولہ یہ اور وہ عورتیں جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں بالغ نہیں ہے ان کا حکم ہی کیا ہے وہ لے کا یہ پہلا حکم ہے بول تو اب تیسرا قسم ہے حاملہ کا حاملہ کیا ہے عزت کا ہے جی کتنی ہے جی واضح حمال اب یہ تین مہینے سے بڑھ گیا ہو سکتا ہے نو مہینے دس مہینے اور حمل والی عورتیں عدت ان کی یہ کے رکھیں اپنا حمل بم تک اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تاقید امتصال ہے کرے گا اس کے لیے اس کے ہر کام میں آسانی ظال کامر اللہ سب تاقید امتصال ہے یہ حکم اللہ کا ہے اتارا اس کو طرف تمہارے اور جو ڈرتا ہے اللہ سے ہر معاملے میں مٹائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بنائیے گناہ اور بڑا کرے گا اس کے ثواب کو آس کے نا من ہے سکن یہ تفصیل ہے حکم سابق تفصیل حکم سابق متعلق سکنا اہل تعالیٰ جس عورت کو تلاش دی جی ہے اس کو سکنا بھی دو نفکا بھی دو تاکہ یا نہیں تھا تفصیل حکم صابق سکنا دو ان کو یعنی ٹھکانہ دو ان کو میں نہ سو سکن جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق تمہارا بڑا بنگلہ ہے تو اس کو بنگلے میں جگا دو تمہاری جھوپڑی ہے دو دوپڑی میں جگا دو بلا تجارو ہنہ حکم نمبر آٹھ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل نہیں چاہتا کہ متلکہ کو اپنے گھر ٹھہرائے پھر اس کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اس کو روزانہ ڈھیلے مارے کرو پتھر مارے کرو گالی دیکھو تنگلو فرمائے یہ حرکت غلط ازارو نہ حکم نرا اور نہ تکلیف دیں عورتوں کو کہ تنگی کرو ان سے وہ پر یہ غلط ہے وائن کنات حملے حکم نمبر نو حکم نمبر نو اس لیے کہ اشکار ہوتا تھا کہ عدت کتنی ہے جب کل کا کی تین حید نا تو تین حید تو دو ڈھائی مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں اور تین مہینے ب تین مہینے ہو گئے لیکن جس کو حمال ہے تو نو دس مہینے لے جاتی ہے تو آیا تین مہینے کے بعد باقی چھ سایہ چھ سات مہینے جو ہو گئے آیا ان کے اندر بھی نفقہ ہم دیں گے یا نہیں دیں گے تو جواب دیا نہ ہاں عورت کی عدت ہی جاؤ بلا ہمارا تو نفق ہی دینا پڑے وہ سمجھی سنجیوا یہ اشکال کو کیا گیا حکم نمبر نو اور غیر ہوں صاحب حمل کی تو خرچ کرو ان کے اوپر یہاں تک کہ اپنا حمل رکھے فین ارضا نلقام ہو کو نمبر کتنی جی دس اچھا جی اب وضاح حمل ہو گئی تو جدت ختم ہو گئی ہے نہیں کیا جدت ختم ہو گئی تو اب نفقہ ان کا واجب ہے یا نفکے ختم ہوا ختم اچھا اب ہے بچہ بچہ پیدا ہو گیا بچی پیدا ہو گئی تو اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو آپ بھی نفقہ دو لیکن نفقہ نب کا نہ ہوگا کس کا ہوگا وہ دودھ پلانے کا رضا کا ہوگا فین ارزان الکم حکم نمبر دس متعلق رضا اگر دودھ پلائیں واسطے تمہارے پر دو دو ان کو ان دو اور مشورہ کرو درمیان آپ مناسب طور پر جتنا رواج ہو اتنا خرچہ دو وین تھا اور اگر کشم کش کرو گے تم تمہیں کشمکش کرنا نہ چاہیے سمجھے جی ہاں وہ بچے کا باپ وہ کشم کش کرتا ہے ماں کشم کش کرتی ہے وہ زیادہ مانگتی ہے تھوڑا دیتا ہے تو اللہ کے بندے آخر دور تو پلانا ہی پلانا اگر دوسری عورت مفت پلائے گی اور دوسری عورت تو خرچہ رہے گی نا دائی یہی ہے اور اگر کشمکش کرو تم ٹھیک نہیں کیونکہ ان قریب پلائیں گے اس کو دوسری مقدار ہے بات چاہے خرچ کرے اس شخص کا اپنی اس شد سے اور وہ شخص کے تنگی کی گئی اس کے اوپر تو خرچ کرے اس سے کہ دیا اس کو اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جی کو مگر اس قدر کے دیا ہوا ان قریب کرے گا اللہ تعالیٰ تنگی کے آسان آج مسلمان اگر تنگ دست ہیں تو کل کو آسو دہ جائیں گے واقعی منتریت تخویف دنیاوی کتنے احکام تھے جی تمہارے سامنے آ گئے اچھا جی دس احکام آ گئے اب تخویف دنیاوی ہے اور بہت سے بچوں نے سرتاوی کی اطاطمنا سرکشی سرتاوی کی اپنے رابط حکم سے اور رسولوں کے حکم سے تو محاسبہ کیا ہم نے ان کا محاسبہ سخت اور عذاب دیا ہم کو ایسا عذاب کہ نہ پہچان تھا نکر منہ لوگ اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے نہ پہلے دیکھا گیا نہ سنا گیا یہ ابھی جو سیلاب ہے نا سو سو سال کے بوڑھے کہتے ہیں ہم نے ایسا سیلاب نہیں دیکھا یہ عذاب نقر ہے وضاک ہم رہا پر چکھا ان بستی والوں نے سزا اپنے آبار کی اور تھا انجام کار ان کا کیا خسار یہ تو دنیاوی آگے انجام مخروی آد اللہ تیار کیا اللہ نے ان کے لیے داف سخت فتق اللہ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے صاحب اللہ ذینو صاحب اکل کے یہ ہیں جو مومن ہیں کامل قد انزل اللہ کم ذکر دائی تقوی جب فرما فط اللہ اللہ سے ڈرتے رہو تو دائی تقوی کا بیان تاکہ اتار اللہ نے طرف تمہارے قرآن کو ذکر من قرآن وہ ہر رسولہ رسولہ سے پہلے کیا مقدر ہے ہر سال بھیج رسول کو یتلو علیکم آیات اللہ فریض رسول پڑھتا ہے تمہارے اوپر اللہ کی ایتیں واضح تاکہ نکالے ان لوگ جو ایمان اللہ مل کے اچھے اندھیروں سے نور کی طرح میں بلا انجا میں مستفی اور بشارت جو ایمان اللہ ساتھ اللہ کے عمل کے اچھے یدھ خلو جناتین قد آسن اللہ تاکہ اچھا کیا اللہ نے اس کے لیے رزق بیشت کے اندر اللہ اللہ دی لکلی اللہ بھول ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو قرآم العرض مصل ہنہ اور زمین سے بھی مصل اون کے بھائی قرآن پاک جتنی آپ پڑھتے آئے ہو نا قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے سات زمینیں العرض کا لاؤ ہے جتنی پڑھتے آئے یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر ہے کہ زمینیں بھی کتنی ہیں سات ہیں پیدا کیا سات آسمانوں کو اور زمین سے پیدا کیا مصل آسمانوں کے تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ زمینیں کتنی ہیں سات باقی کھود کرید نہیں کرتے ہم کیا زمینیں سات جو ہیں بتا ہیں یا علیحدہ ہیں ہمیں نظر آتی ہیں یا ہمیں نظر نہیں آتی اگر نظر آتی ہیں تو کیا पता۔ جن کو لوگ ایک قواقب کہتے ہیں یہ زمین اعتماد یہ بھی ہے آج کل کی تحقیق میں یہ مریخ ستارہ ہے نا مریخ مریخ کے اندر آبادی ہے اور مخلوق بھی بستی ہے اس کے اندر بہرحال ایمان ہم لائیں گے کتنی زمین زمینیں سا باقی تہبتا ہے یا قروی شکل کے اندر ہیں ہمیں نظر نہیں آتی نظر نہیں آتی تو شاید قواقب ہوں سمجھے باسی اتنا کہہ دوں زیادہ کھود کر ایتنا کرو اور زمینیں بھی مثل ان کے ہیں نازل ہوتا ہے حکم درمیان ان کے یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب زمینوں کے اندر حکم نازل ہوتا ہے تو ساتوں زمینوں میں مخلوق بھی ہوگی وہاں نبی بھی آئیں گے وہاں آ میں شریعت بھی ہوں گے لیکن ہم کہتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہو امر سے مراد امر تشریح بھی ہو سکتا ہے تکوینی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اگر زمینوں کے اندر مخلوق ہے تو امر کون سے نازل ہوں گے اور اگر مخلوق نہیں تو امر کیا تکوینی جیسے اس زمین پہ امر تکوینی آئے یا نہیں آ کے اگائیں سبزے وغیرہ اگائیں اللہ تعالیٰ کے تابع سارے اعتماد ہیں لتا اللہ تعالیٰ تاکہ جانو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 ww.shahedaylam.com